الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان القجين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلام سلام وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا نبي الله سلام سلام واصحابك يا نور الله اب ترغیب جلد دو صفحہ تین سو انتیس حدیث نمبر اکتیس کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر سن اپ نے مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر ایک سو بہتر پر درود شفاط نقل کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ان کے بھی پڑھ لیجئے گا اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ اللہ عرض کرتا ہوں اللہ علی محمد اللہ وحمد شاف امن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفات واجب ہو جاتی ہے درود شفاعت آپ بھی پڑھ لیجئے اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وأنزله المقعدة المقربة عندك يوم القيامة صلوا على الحبيب سيدي على حضرت رضي الله تعالى لنهو کیا خوب فرماتے ہیں شفاعت کرے حشور میں جو رضا کی شفاعت کرے حسور میں جو رضا کی سوا پار کو یہ رو Thank you. محمد وبارک و وسلم میٹھے میٹھے استائم بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آج کا عنوان ہے حفظ و قرآن کا فیضان کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں کتنے سعادت مند ہیں وہ والدین جو بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں کتنے سعادت مند ہیں جو حفظ کرواتے استاد ہیں کتنے سعادت مند ہیں جو ایسے اداروں کی مدارس کی مالی معاونت کرتے ہیں کہ جہاں حفظ کروایا جاتا ہے سبحان اللہ مسلم شریف حدیث نمبر سات سو ام المن رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے میں مہارت رکھنے والا کرامن کاتبین کے ساتھ ہے اور جو مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے دونوں ثواب ہے ماہر قرآن کرامن کاتبین کے ساتھ ہے کراؤن کاتبین وہ فرشتیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں ماہر قرآن سے کیا مراد ہے اور ماہر قرآن افضل یا مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کر قرآن پڑھنے والا افضل جس کے لیے دونوں حضر اس کی وضاحت جو علماء نے فرمائی وہ میں پیش کرتا ہوں چنانچہ حضرت سعد علامہ امام عبدالروف مناوی شافعی رعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فیض فیض القبیر جلد چھ صفحہ 337 پر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے ماہر قرآن سے ماہر قرآن سے فصیح اللسان قاری مراد جسے پڑھنے میں عمدہ حفظ اور خوب محنت کی بدولت کوئی مزاحمت و مشقت پیش نہ آئے اور وہ رعایت مخارج کے ساتھ مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے بس سہولت پڑھتا چلا جائے یہ چیز مہارت سے تعلق رکھتی ہے اور جس سے یہ حاصل ہو وہ ماہر ماہر قرآن ہے عمدہ حص پڑھنے میں مشقت اور مزاحمت نہ ہو اور وہ درست مخارج کے ساتھ بس سہولت پڑھتا چلا جائے وہ ہے ماہر قرآن حضرت سعم قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی علی رحمت اللہ علوی فرماتے ہیں قرآن کریم کا ماہر وہ شخص ہے جو اس کا حافظ ہو اس کے آداب کا خیال رکھنے والا ہو ایسا ماہر شخص قرآن کریم کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچاتا ہے اور قرآن کریم کے جو مقامات ان پر دشوار ہوں مسلمانوں پر دشوار ہوں پڑھنے والوں پر دشوار ہوں انہیں آسان فرماتا ہے اور لکنت والا شخص اٹک اٹک کر پڑتا ہے اس کے لیے دو اجر ہیں ایک تلاوت کا اجر دوسرا مشقت اٹھانے کا اجر لیکن فرماتے ہیں اس سے لکنت والے شخص کی ماہر قاری پر فضیلت لازم نہیں آتی اٹک اٹک کے پڑھنے والا ماہر قرآن قاری پر افضل نہیں ہے کیونکہ ہر ماہر قاری کو معزز ملائکہ کی جو معیت حاصل ہے معیت یعنی ہمراہی ہی ساتھ وہ دونوں اجروں سے افضل ہے بلکہ یہ واحد فضیلت کثیر اجروں سے افضل ہے علی, علی وبارک وسلم اللہ مجھے حافظ قور بنا دے اللہ مجھے حافظ قور بنا دے آن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے اور آن کے آہ پہ بھی مجھ کو چلا دے امیر سلو آمی آمی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی علی و بھی ہی وبارہ کے شعب المان جلد دو صفحہ پانچ سو بائیس حضرت سعین ابو ماما رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کو تیسرا حصہ پڑھ لیا اس سے نور نبوت کا تیسرا حصہ عطا کیا گیا اور جس نے آدھا قرآن پڑھ لیا اس نے نور نبوت کا آدھا حصہ اسے نور نبوت کا آدھا حصہ عطا کیا گیا جس نے دو تہائی قرآن پڑھ لیا اس نے اسے دو تہائی نبوت کی روشنی عطا کی گئی اور جس نے مکمل قرآن پڑھ لیا اسے مکمل نورانیت نبوت عطا کی گئی اور اسے قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھ اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھ کہ اس کے پاس جتنا قرآن ہوگا سب پڑھ دے گا پھر اسے کہا جائے گا قبضہ کر تو وہ قبضہ کرے گا پس اس کے دائیں ہاتھ میں بہشت کا اور بائیں ہاتھ میں نئے متوں کا پروانہ ہوگا المسترک حدیث نمبر دو بہتر سرکار مدینہ علی سلاط و سلام نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا تو اس نے اپنے سینے میں نورے نبوت کو لے لیا مگر یہ کہ اس کی طرف وہی نہیں ہوتی جو پہلے حدیث پاک میں نے پڑھی شعب المان کے حوالے سے حضرت سیدنا امام بحیکی علیہ رحمۃ اللہ کبھی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کے سینے میں وہ چیز جمع کر دی گئی جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری البتہ اس کی طرف وہی نہیں کی جاتی یہ شرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو فیل ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین غور تو فرمائیے سادقہ کتب الہیہ طوریت انجیل زبور اور آسمانی صحائف یہ صرف انبیاء کے مقدس سینوں میں ہوتی تھی اور اللہ تعالی کا اتنا کرم اپنے محبوب پر اور محبوب کے صدقے اس امت پر ہم پر کہ جو نعمت گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلاط و السلام کے لیے مخصوص تھی اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مالا مال کر دی اللہ سنن داریمی جلد دو سفڑا دو سو تینتیس حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ بن عبدالرحمن داریمی علی رحمۃ اللہ غنی حضرت سیدہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے یعنی پیدائش سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ توحہ تلاوت فرمائی کس نے تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے قرآن سنا کہا وہ امت مبارک ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا وہ سینے مبارک ہیں جس کو اٹھائیں گے اور وہ زبانیں مبارک ہیں جس کو پڑھیں گے اس حدیث سے پاک کی شرح کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یارخان علی رحمت الرحمان شرح مشکل تین صفحہ دو سو چھیاس پر لکھتے ہیں واقعی رب تعالی نے یہ صورتیں پڑھیں سورہ یاسین اور سورہ پوہ فرشتوں نے بلا واسطہ سنی رب تعالیٰ کی تلاوت کی نوعیت کیفیت ہماری عقل سے برا ہے اس طرح قرآ کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شان کے لائق ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں مرقات میں ہے یاسین اور توحا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام شریف ہیں چونکہ ان صورتوں کی ابتدا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے ہوئی اس لیے یہ صورتیں بہت عظمت والی ہیں اسی وجہ سے رب تعالی نے فرشتوں کو سنائی مفتی صاحب فرماتے معلوم ہوا نات کی صورتیں نات کی آیتیں رب تعالی کو بڑی پیاری ہیں فرماتے صدی سے معلوم ہوا فرشتوں کی پیدائش زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہے فرماتے ہیں توبہ جنت کا درخت ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر محل میں ہیں اور توبہ کے معنی خوشخبری کے بھی ہیں یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں یعنی ساری امت محمدیہ عموماً اور خصوصاً ان صورتوں کے حافظ و قاری خصوصاً درخت توبہ کے مالک ہیں یا انہیں خصوصی خوشخبری ہے کہ یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں تو مبارک بات کے لائق ہے وہ مسلمان جس کا سینہ قرآن سے آباد ہے جس کی تلاوت پر جس کی زبان پر تلاوت قرآن ہے اور جس کے سینے میں قرآن نہیں اس کی زبان پر تلاوت قرآن نہیں وہ محروم ہے مبارک کے لائق نہیں ہے چنانچہ نے ترمیزی حدیث نمبر دو نو سو تیرہ شاد ہوا جس شخص کے اندر قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ برباد گھر کی طرح تو مسلمان کوئی ایسا نہیں جو قرآن سے خالی ہو اسے بہت زیادہ نہ یاد ہو سورہ فاتحہ تو یاد ہوگی سورہ اخلاص تو یاد ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان کو یاد ہوتی تو وہ مسلمان بھی برباد مکان کی طرح نہیں ہے ویران مکان کی طرح نہیں ہے بلکہ مبارک بات کا مستحق ہے جس کے پاس تھوڑا سا بھی قرآن ہے اب اندازہ لگائیے جس کے پاس پورا قرآن ہے جو حافظ قرآن ہے جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اس کی شان و عظمت کا کون اندازہ لگائے گا سبحان اللہ حضرت سیناب حرئی رضی اللہ تو بیان کرتے ہیں مجدہ ہو مبارک باد ہو اس شخص کو جو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کا باطن قرآن سے لوریز ہو بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار چھبیس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا دو شخصوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں یہاں حسد کے معنی رشک کے حسد یہ ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے عزت ہے شہرت ہے جو بھی نعمت ہے مال ہے وہ چھن جائے مجھے مل جائے یہ مضمون میں اور رشک یہ ہے کہ جو اس کے پاس نعمت ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے اس کے پاس پیلے اور مجھے بھی مل جائے تو بہرحال یہاں حسد سے مراد رشک ہے تو دو شخصوں کی سوا کسی پر رشک جائے نہیں نمبر ایک وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور وہ رات اور دن کے اکثر اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے پروسی سنتا ہے تو حسرت کرتا ہے کاش مجھے بھی فلاں کی طرح دیا جاتا میں عمل کرتا جس طرح وہ عمل کرتا ہے ٹھیک ہے تو جس کو قرآن دیا گیا جو حافظ قرآن ہے اس پر رشک کرنا چاہیے ٹھیک نمبر دو وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو وہ اسے راہ حق میں لٹاتا ہے لہذا کسی شخص نے کا کاش مجھے بھی فلان کی طرح دیا جاتا تو راہ حق میں جس طرح یہ لٹاتا ہے میں بھی مال لٹاتا حضرت سعدنا علامہ علی بن سلطان محمد القاری علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جسے اللہ تعالی نے کما حق کو حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز فرمایا ہو تو اور کس پر رش کرنا چاہیے مالدار پر ہاں مالدار پر کرنا چاہیے کس مالدار پر جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے زٹا دیتا ہے فطرہ دیتا ہے قربانی دیتا ہے اپنے مال سے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتا ہے جامعات میں خرچ کرتا ہے مدارس میں خرچ کرتا ہے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے غریبوں کو دیتا ہے مسکینوں کو دیتا ہے یتیموں کو دیتا ہے پڑوسیوں کی مدد کرتا ہے اللہ کے راہ میں مال لٹاتا ہے ادھر, ادھر ادھر ادھر لٹاتا ہے خرچ کرتا ہے وہ قابل رشک ہے اور حافظ قرآن قابل رشک ہے کون سا حافظ قرآن جو شب و روزم اس کی تلاوت بھی کرتا ہے حافظ قرآن قابل رشک ہے وہ قابل رشک نہیں ہے جس کے باش شہرت ہے عزت ہے دولت ہے اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے ہم اس کی چمکیلی گاڑی دیکھ کر ہم رشک کرتے ہیں بلکہ حسد کرتے ہیں کہ نعمت سے چھنجائے مجھے مل جائے ہم بڑے مکانات دیکھ کر رشک کیا حسد کرتے ہیں با بزنس دیکھ کر ہم رشک نہیں حسد کرتے ہم سے مراد جب جو آج کل ہوتا ہے تو رشک اس پر کرنا چاہیے جس سے اللہ نے حافظ قرآن بنایا رشک اس پر کرنا چاہیے جس سے اللہ نے مال دیا اور وہ مال کو راہ حق میں لٹاتا ہے حافظ قرآن ہونا بڑی سعادت ہے اس لیے اس میں ترغیب دلائی گئی کہ اس پر رشک اس پر کیا جائے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو پندرہ حضرت سیدنا امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سعیدہ انسبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ اللہ تعالی کے اہل ہیں عرض کیا یا رسول اللہ کون ہیں فرمایا اہل قرآن اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص ہیں امام ابو الحسن سندھی علی رحمت اللہ قبی فرماتے ہیں اہل قرآن سے مراد وہ حفاظ ہیں جو دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں وہ آل اللہ ہیں اللہ والے ہیں وہ سبحان اللہ قبرانی کبیر حدیث نمبر بارہ ہزار چھ سو حضرت سیدنا امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی علی رحمت اللہ الغنی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حام الۃۃ القرآن حفاظ قرآن میری امت کے شرافاں ہیں ہیں حضرت سیدنا علامہ امام عبدالعف مناوی شافعی عی علی رحمۃ اللّہ کبی حدیث کے تحت فرماتے ہیں وہ حفاظ قرآن جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں اٹھانے والے ہیں اس کی تلاوت کے ماہر ہیں اس کے احکامات پر عمل پیرا ہیں وہ اس امت کے معزز لوگ ہیں تبرانی کبیر حدی ستمبر دو آٹھ سو حفاظ قرآن روزے قیامت اہل جنت کے اور ہوں گے حمل ات القرآن اور افا اہل الجنت یوم القیامت حضرت سعید انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کرا اہل جنت کے اور ہیں الماؤجم السد جلسا صفحہ تین سو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا یا فرمایا جس نے قرآن اپنے سینے میں جمع کیا اس کے لیے اللہ تعالی کے ہاں ایک مقبول دعا ہے اگر چاہے تو جلدی کرتے ہوئے دنیا میں مانگ لے اور چاہے تو اسے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لے شعب المان جلدو صفا چار سو چھ ملاقا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے بے شک حافظ قرآن کے لیے مقبول دعا ہے وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی حافظ قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے سننے دارمی جلدو سفر تین سو چوالیس حضرت محاربن دفتار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں جس نے زبانی قرآن کریم پڑھا اس کے لیے دنیا و آخرت میں مقبول دعا ہے حافظ قرآن کے لیے ایک اور شرف ہے اور کتنا عظیم شرف سنی ہے سنیے سبحان اللہ چنانچہ پارا چوڑا سور نحل آئے ستر اشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزول ایمان اور, اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے ناک عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے بے شک اللہ سب کچھ جانتا سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہمارا نام و نشان نہیں تھا اس مالک نے کرم کیا ہمیں پیدا فرما دیا نیستی سے ہستی عطا فرما دی کیسی عجیب قدرت ہے اس کی اور پھر ہماری جان قبض کی جائے گی زندگی کے بعد پھر موت دی جائے گی چاہے بچپن میں جوانی میں بڑھاپے میں اور بعض نہ عمر کی طرف پھیرے جاتے ہیں نہ عمر سے مراد ہے بڑھاپا خزائن العرفان میں صدر الافاضل مفتی حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کا زمانہ لکھا ساٹھ سال کے بعد کا کہ قوہ حواس نکارا ہو جاتے ہیں اور انسان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ بدتر ہو جائے ان تغیرات میں قدرت الہی کے عجیب مشاہدے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو حضرت سیدنا اکراما طبعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارضل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے سمجھے ففاد کرام اس سے مستثنا ہے یعنی وہ اس ارضل عمر کی طرف نہیں پھیرے جائیں گے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے بڑھاپا ان کا ایسا نہیں آئے گا کہ ان کو کچھ سد نہ رہے کچھ سوجتا نہ ہو یعنی حافظ قرآن کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس کی عقل سلامت رہتی ہے حضرت سین عبد المالک بن عمر ردی اللہ تعالی فرماتے شعب المان میں لکھا ہے تمام لوگوں سے بڑھ کر جن کو بقائے عقل حاصل ہے وہ قرآن کریم کے قاری ہیں اور امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کاصف فرماتے ہیں جس نے قرآن حفظ کیا اس کا بڑا احترام ہے اور ایک مقام پر فرماتے ہیں جس نے قرآن حفظ کیا اس کی قبر و قیمت ہے اس کی اہمیت ہے روز قیامت حافظ قرآن کی کیا شان و عظمت ہوگی سبحان اللہ سنوں نے ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو ڈبل بارہ میرا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حافظ قرآن آئے گا قرآن کہے گا یارب عزد وجل اس کو آراستہ فرما تو حافظ قرآن کو عظمت کا تاج پہنایا جائے گا قرآن کہے گا یارب ازد وجل اس سے راضی ہو جا تو حافظ قرآن سے اللہ تبارہ کا مطالعہ راضی ہو جائے گا پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا چرتا جا ہر آیت کے بدلے تجھے ایک درجہ دیا جائے گا قرآن پاک کی آیتیں کتنی چھ ہزار چھے سو چھے سٹھ. تو حافظ قرآن جنت کے انتہائی دراجات پالے گا بلند ترین مقام پر پہنچے گا ایمانداری میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں قیامت کے دن قرآن آئے گا حافظ قرآن کی شفات کرے گا کہے گا یارب ہر عمل کرنے والے کا عجر ہوتا ہے میں نے اس شخص کو لذت سے اور نیند سے روکے رکھا اس سے عزت عطا فرما حافظ قرآن سے کہا جائے گا اپنا دایاں ہاتھ پھیلا اللہ تعالیٰ اس کے دائیں ہاتھ کو اپنی رضا سے بھر دے گا پھر کہا جائے گا بایاں ہاتھ پھیلا اسے بھی رضا الہی عز وجل سے بھر دیا جائے گا پھر اسے عزت کی پوشاک پہنائی جائے گی لباس پہنایا جائے گا اور عظمت کا حل پہنایا جائے گا تاج کرامت سے حافظ قرآن کو بروز قیامت سجایا جائے گا اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے حافظ قرآن بنا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے کام پہ بھی مجھے کو چلا دے قرآن کے بھی مجھے, مجھے کو مجھے چلا کو دے, دے, دے امین سلو الحدیب صلی اللہ تعالی وجمہ جلسا صفحہ تین سو پینتیس حدیث نمبر گیارہ ہزار چھ سو اڑتیس حضرت سینا عبداللہ بن احمد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کیا کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں قرآن کریم کی حدود کی حفاظت کی ہوگی اس کے فرائض پر عمل کیا ہوگا اس کی طاقت بجا لائی ہوگی اس کی نافرمانی سے اجتناب کیا ہوگا قرآن اس کے حق میں کہے گا یورب تو نے مجھے بہترین حافظ کے سینے میں رکھا اس حافظ قرآن نے میرے حدود کی پاسداری کی میرے فرائض پر کاربند رہا میری طاقت بجا لایا میری نافرمانی سے پرہیز کیا بس اسی طرح قرآن کریم مسلسل دلائل پیش کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اس سے کہا جائے گا جا یہ بندہ تیرے پرد ہے بس قرآن کریم اس بندے کا یعنی حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑے گا اور اس وقت تک قرآن حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑے رکھے گا جب تک کہ حافظ قرآن کو ہلائے استبرق یعنی سبز ریشم کا جوڑا زیب تن کرایا جائے اس کے سر پر شہنہ تاج سجایا جائے اور جنتی پیالے سے اسے شربت پلایا جائے سنو علی الحبیب سن اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم مستدرک حدیث نمبر دوہزار چھاسی رسول کریم رعف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور سکھایا اس پر عمل کیا قیامت کے دن اسے نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسے حلے پہنائے جائیں گے جن کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی وہ پوچھیں گی یہ حلہ یہ جنت لباس ہمیں کس لیے پہنائے گئے کہا جائے گا تمہارے لڑکے کے حفظ قرآن کی بدولت حافظ قرآن کے والدین کو جنت لباس پہنائے جائیں گے سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو امامہ بین کرتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سیکھنے کا حکم دیا اور ترغیب دیتے فرمایا بے شک قرآن کریم قیامت کے دن حافظ کے پاس آئے گا اور وہ اس دن حفاظ کا اس سے زیادہ محتاج ہوگا جتنا حفاظ دنیا میں اس کے محتاج ہوتے تھے مسلمان سے کہے گا کیا کہ مجھے پہچانتے ہیں مسلمان پوچھے گا آپ کون ہیں قرآن فرمائے گا میں وہ ہوں جس کی مح... جس سے آپ محبت کرتے تھے آپ کو میری جدائی دوار گزرتی تھی حفظ قرآن کہے گا آپ قرآن ہیں؟ پھر قرآن کریم حافظ صاحب کو رب کریم کے بارگاہ میں پیش کرے گا اور اس کے دائیں جانب ملک اور بائیں جانب جنت کر دی جائے گی اس کے سر پر تاج سکینہ سجایا جائے گا اور اس کے والدین پر ایسے حلے پھیلائے جائیں گے کہ دنیا کئی گنا بھی ہو جائے تو ان کا مقابلہ نہ کر سکے اس پر وہ دونوں حافظ قرآن کے ماں باپ پوچھیں گے یہ ہمیں کس سبب سے پہنائے گئے ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں تھے فرمایا جائے گا تمہارے لڑکے کے حفظ قرآن کی برکت سے جنت میں جو قرآن پاک اپنے بچوں کو سکھانے والے ہیں وہ اسی حوالے سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا حافظ بنایا تھا پڑھنا سکھایا تھا اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے اگر کسی شہر گاؤں میں کوئی بھی حافظ نہیں تو تمام لوگ مجرم تمام لوگ مجرم قرار پائیں گے اور ترمدی شریف کی کتنی پیاری حدیث پاک ہے مولا علی مشکل کو کر رم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں سلطان باہر وار صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑا یاد کر لیا حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد کے حق میں اس کی شفات قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن کی قدر و منزلت ہوگی کہ وہ قیامت کے روز شفاعت کرے گا اس کے گھر والوں میں سے دس کی شفاعت قبول کی جائے گی سلو عل الحبیب حافظ قرآن کی قیامت کے روز یہ قدر و منزلت ہوگی کہ اس کے خاندان اور گھر کے دس ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا اس حافظ قرآن کی شفا سے سفارش سے انہیں بخشا جائے گا سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا ع و صاحبی و بارہ وسلم ایک صاحب کا سچا واقعہ میں عرض کرتا رہتا ہوں آپ بھی سماعت فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سن لیں بڑی خواہش ہوتی ہے آج کل کے بچے ہمارے پڑھ لکھ جائیں ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں بڑے بزنس مین بن جائیں یہ پائلٹ بن جائیں یہ فلاں بن جائیں کم ایسے صحادت مند ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ عالمی دین بن جائے بچہ حافظ ہے قرآن بن جائے وہ اسلام بن جائے آخرت کی سوچ نہیں سوچ کا ڈائرہ محدود ہے دنیا کے اندر آخرت کی فکر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ احساس نہیں ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد کیا اعمال ہمارے کام آئیں گے اس چیز کا احساس نہیں ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ سمجھدار ہیں ذی شعور ہیں صہادت مند ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو حیض کرواتے ہیں ایک صاحب کے تین بیٹے تھے ایک کو پڑھایا لکھایا خوب کوشش کی بچے نے بھی کوشش کی یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر بن گیا دوسرے بچے نے کوشش کی ماں باپ نے کوشش کی وہ انجینئر بن گیا تیسرا بچہ مڈل میں پہنچ کر ایٹ کلاس میں پہنچ کر فیل ہو گیا باپ کو بڑا غصہ آیا کہ اچھا تو جاہل رہے گا تیرا ایک بھائی ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے اور تو اس میں فیل ہو گیا تو باپ نے غصے میں آ کر اپنے بچے کو مدرسہ میں داخل کروا دیا ماض اللہ سوچ کس قدر نیچ ہو گئی جو کسی کام کا نہیں اسے مدرسے میں داخل کروا دو معذ اللہ جو معذور سمجھتے ہیں جس کو کن ذہن سمجھتے ہیں بھگوڑا سمجھتے ہیں اسے مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں یہ سوچ ہے ہماری سب سے بہتر ذہین اور لائق بچہ اس کو عالم دین بنانا چاہیے اس کو سب میں بنانا چاہیے بہرحال اس بچے کو سزا کے طور پر باپ نے مدرسے میں داخل کروا دیا اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا ولاق یفر فل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا پچھلے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ اس کو ارض کیا گیا تھا بچہ حافظ قرآن بن گیا کچھ عرصے بعد باپ کا انتقال ہوا اسی حافظ قرآن بچے کے خواب میں باپ نظر آیا بیٹے نے پوچھا کہ باجان بتائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا بیٹا قبر میں نہ ڈاکٹر بیٹے کی ڈاکٹری کام آئی نہ انجینئر بیٹے کی انجینئرنگ کام آئی بہت اچھا ہوا کہ میں نے تجھے حافظ قرآن بنا دیا ورنہ مجھ پر عذاب قبر مسلط ہو جاتا تیرے حافظ قرآن بنانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزاب قبر سے محفوظ فرما دیا تو آج احساس نہیں ہوتا اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ خوب دنیا حاصل کرے اور ہمارا سر بھی فخر سے اونچا ہو کہ ہمارا بچہ بزنس مین ہے ہمارا بچہ اتنا پڑھا لکھا ہے اتنا بڑا وہ ملازم ہے جاب کرتا ہے سروس کرتا ہے تو آخرت کی سوچ نہیں ہے ابھی سنا کہ جو والدین بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے آخرت میں ان کو کتنے اعزازات ملیں گے اس کی طرف توجہ نہیں اس کی تما نہیں ہے اس کی لالچ نہیں اس کی حرص نہیں اللہ نصیب فرمائے تو بچوں کو حافظ قرآن بنائی الحمد للہ دعوت اسلامی قرآن کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدارس قائم ہے بالخصوص پاکستان میں بہتر ہزار کم و بیش طلبہ و طالبات ہیں حفظ و قرآن کی تعلیم مفت حاصل کر رہے ہیں اور قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے جس, جس سے ہو سکے قرآن کا حافظ بن جائے اپنی اولاد کو حض کروائیے کر مدرسہ المدینہ میں داخل کروائیے اللہ کرم فرمائے ہمارے حال پر اب جو کچھ آج کے سلسلے میں سنا جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں یہ دوہرا لیں اور مدنی چینل کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی بھی دوہرائی ہو جائے گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و علامد وسلم جو شخص حافظ قرآن ہو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا معزز فرشتوں سے یہاں کیا مراد ہے جی اب بتائیں کرامن کاتبین سبحان اللہ کرامن کاتبین مراد ہے آپ نے درست جواب دیا ماہر قرآن سے کیا مراد ہے اس کا جواب کون دیکھا جی آپ نے شاید فرمائیے ماہر قرآن سے مراد وہ فصیح السان کاری ہے جس نے محنت کے ساتھ یہ چیز حاصل کر لی ہو کہ وہ صحیح تلفظات کے ساتھ مخاری کے ساتھ بغیر تکلف کے قرآن بسہولت پڑھ سکے سبحان اللہ, آل آل آل اللہ جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے کیا اس کو بھی سب ملتا ہے جی آپ بتائیں جو قرآن اٹک اٹک کر مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دو اجر ہیں تلاوت قرآن کرنا اور دوسرا مشقت کا سبحان اللہ یہ اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو بھی رب کی بارگاہ سے محروم نہیں کیا جا رہا بلکہ دوبنا اجر دیا جا رہا ہے اچھا اب مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا افضل یا اٹک اٹک کے قرآن پڑھنے والا افضل جی اس کا جواب کون دے گا جی آپ پرساد محارت کے ساتھ قران پاک پڑھنے والا وہ زیادہ افضل ہے۔ اگرچہ دو دوسرا ہے وہ اٹک اٹک کے پڑھنے والے اس کے لیے دو اجر ہیں لیکن جو مہارت کے ساتھ قاری ہے وہ اس کے لیے زیادہ وہ زیادہ افضل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلوۃ و علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی الیہی و بارک و صلی اللہ زمین و آسمان کی پیدائش سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دو صورتیں تلاوت فرمائیں وہ صورتیں کون کون سی جی آپ سور اور سورہ تحا سابط ترانے پڑی فوران اللہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قابل رشک لوگ کون کون سے ہیں حدیث پاک ہم نے دوران بیان اس کی سن جی آپ قابل رشک وہ دو لوگ ہیں ایک وہ کہ جو حافظ قرآن ہے اور شب و روز اس کی تلاوی کرتا ہے اور سات والا پڑوسی سن کر یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے اور دوسرا وہ مالدار شخص جو اللہ کی رام میں اپنا مال اٹھاتا ہے تو حافظ قرآن قابل رشک حافظ قرآن قابل رشک رشک کی تعریف ڈیفینیشن کون بتائے گا جی آپ بتائیے اس کو بولتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نعمت ہے تو اس کی یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے سوال اللہ صلو علی الحبیب قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں جی قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آجات ہیں ماشاء اللہ قیامت حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے والدین کے لیے کیا عزت افزائی ہوگی جی آپ جی حافظ قرآن بھی ہے نا ماشاءاللہ حافظ قرآن کے والدین کو جنتی لباس پہنایا جائے گا اور جنت میں حافظ قرآن کے والدین کو اسی وجہ سے پہنایا جائے گا کہ یہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن پاک سکھانے والے ہیں کیا مت کی روز جنت میں جب حافظ قرآن کے ماں باپ پہنچ جائیں گے تو جنت میں ان لوگوں کی پہچان جنتی یہ کریں گے کہ یہ وہ خوش نصیبیں جنہوں نے اپنے اولاد کو قرآن پڑھایا تھا حافظ قرآن بنایا تھا جو حافظ قرآن کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی کیسے ہوگی جی جو حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی سورج کے ماحول ہوگی میرے مدی چینل کے ناظرین اب بھی نیت نہیں کریں گے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی ہمت کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ہمیں کثرت تلاوت کی سعادت عطا فرمائے قرآن مکمل حیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے ورنہ کچھ نہ کوئی صورتیں تو حیض کر ہی لیں اور انہیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قنض اول تا آخر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اسلام بھی پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ پڑھنے کی ہمت کریں جو پڑھے ہوئے ہیں دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دیں آمین بجاہ النبی نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم